امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر بائیس آپ کی سماعاتوں کی نظر ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نحج البلاغہ کے خطبہ نمبر بائیس میں رشاد فرماتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان نے اپنے گرہ کو بھڑکانا شروع کر دیا ہے اور اپنی فوجیں فرہم کر لی ہیں تاکہ ظلم اپنی انتہا کی حد تک اور باطل اپنے مقام پر پلٹ آئے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم انہوں نے مجھ پر کوئی سچا الزام نہیں لگایا ہے اور نہ انہوں نے میرے اور اپنے درمیان انصاف برتا وہ مجھ سے اس حق کا مطالبہ کرتے ہیں جسے خود ہی انہوں نے چھوڑ دیا اور اس خون کا عوض چاہتے ہیں جسے انہوں نے خود ہی بہایا ہے اب اگر اس میں میں ان کا شریک تھا تو پھر اس میں ان کا بھی تو حصہ نکلتا ہے اگر وہی اس کے مرتکب ہوئے ہیں میں نہیں تو پھر اس کی سزا بھی صرف انہی کو بھگتنا چاہیے جو سب سے بڑی دلیل وہ میرے خلاف پیش کریں گے وہ انہیں کے خلاف پڑے گی وہ اس ماں کا دودھ پینا چاہتے ہیں جس کا دودھ منقطع ہو چکا ہے اور مری ہوئی بدت کو پھر سے زندہ کرنا چاہتے ہیں اوف کتنا نامراد ہے یہ جنگ کے لیے پکارنے والا یہ ہے کون جو للکارنے والا ہے اور کس مقصد کے لیے اس کی بات کو سنا جا رہا ہے اور میں تو اس سے خوش ہوں کہ ان پر اللہ کی حجت تمام ہو چکی ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے